ندی محل کی اور محبوبی زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب پیمال زندگی کے جو ان پر فدا ہوئی نفرت کی جبان نفرت کے معنی سانس جو سانس بھی اللہ تعالی پر فدا ہوئے ان پاس زندگی کے جو ان پر پیدا ہوئے ان پاس زندگی کے جو ان پر ہوئے شمسو پمر بھی کے گدا ہوئے بھی سامنے ان کے گدا ہوئے ان پا زندگی کے جون پر پا ہوئے شمدو کمر گی سامنے ان کے گدا ہوئے جس نے اچایا شیخ کے ناد قریب کو جس نے اچایا شیخ کے ناد قریب کو جس نے جتنے اچھا شہر ہو راہے پنا سے رنگ راہے خدا ہوئے راہ پنا کرے راہ خدا ہوئے یعنی شہر کی غلامی کر لی اپنی تجاویز کو چھوڑ دیا شیخ کی رائے کو اہمت دی شیخ کی رائے نے اپنی رائے کو بلا کر دیا جیسے شہر کا راستہ بتاتا گیا ویسے ہی اس کو اختیار کرتا گیا گویا شہر کی رائے میں اپنے رائے کو فنا کر دی گویا اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے رات کو پناہ کر دیا ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں پھر وہ بھر راہ خدا بن جاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھلاتے خود بھی چلتے ہیں اور اللہ کا راستہ خود بھی دکھاتے ہیں دوسروں کو بھی اللہ کا راستہ دکھاتے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئے نے اٹھایا سیسو کے نالے فریف کو نے اٹھایا سیسو کے نالے فریف تو راہ پنا سے رن بھرے راہ پتا ہوئے راہ پنا سے رن بھر راہے پتا ہوئے بات زندگی کے جو, <تصفيق> جو لمحہ اللہ تعالی پر فدا ہو گیا جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر گیا اس لمحے کی قیمت کی شمس و قمر کیا ساری کائنات کی دولت بھی ادا نہیں کر سکتے اگر حضوط اضراحیل علیہ السلام آ جائیں اور وہ کہیں گے کہ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا اللہ نے تمہیں حکم دے دیا تمہاری روح فرض کرنے کا اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ میں سلطنتیں آپ لے لیجیے ساری دولت آپ لے لیجیے اگر اس کو قدرت ہو کہ ساری کائنات بھی آپ کو میں دے دوں تو آپ مجھے کچھ مولت دے دیجئے میں کچھ اور تھوڑی سی عبادت کر اللہ کی توبہ کر یا اللہ کو بنا لوں کچھ ساری کائنات کی دولت بھی ان کو دیکھ کر ایک لمحہ بھی حاصل ہے لمحہ اللہ تعالیٰ پر پیدا ہو گیا اللہ کی یاد میں گزر گیا اللہ کی تعداد گزر گیا اس کی قیمت ساری کائنات مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی زندگی کے جو ان پر رضا ہوئے کا سامنے ان کے کردا ہوئے دیکھاؤ کو پالے منظر سلوک میں دیکھا ہو کو پال منزل سلوک میں جو منظتے بالکل جدا ہوئے جو من رے مجاز بالکل جگا ہوئے یعنی اللہ کا سب سے زیادہ خود اس کو حاصل ہوتا ہے جس جی غیر اللہ سے بالکل نجات حاصل کری غیر اللہ سے اجتناب کیا یعنی ناموں سے اجتناب کیا کے اور نامحرم ہوتے جتنے بھی نام احرم ہیں یہ تو مراد منزل مجاز سے, سے بالکل جدا ہوئے جو نامحرموں سے بالکل الگ الگ ہے. فاصلے سے کے شعر اور یاد آیا کہ ان سے کچھ فاصلے مفید رہے میرے ایام غم کی عید رہے جے پور کے لیے غم اٹھا کر بھی خوشی حاصل ہوئی کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو دل پر اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالی کی خاص خوشی نصیب پر مانتا جاویدانی خوشی نصیب ہو کو پار منزل سلو تمہیں جو مندر ہے بالکل بالکل جی پالا پڑا ہے جن کو تلا تم کی موج سے پالا پڑا ہے جن کو تلا تم کی موج سے پالا پڑا ہے جن کو تلا تم کی گمراہ کرتیوں کے وہینا نا پودا ہوئے راہ کے نا خدا نا خدا کی نا راستہ دکھلانے والا راستہ پہنچانے والا جن پر مشقت اللہ کے راستے کی مشقت اور مجاہدہ نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے درد فرمان لیا کہ وہ ان کو یہ راہ سلوک کے مشقت اور مجاہدہ نہیں اٹھانا پڑا لیکن جن لوگوں پر راہ, راہ خدا کی مشقت اور مجاہدہ ہے اس کو ہر راستے کے ہر داؤ پیچ کا پتہ ہوتا ہے ہر پیش و کم کا معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کیسے چلنا ہے کیا کرنا ہے تو وہ دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے اس کو اس کے راستے میں ایسے حالات آ جاتے ہیں مصیبت کی آ ہے غم کی آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے رہنمائی کرتی ہیں دوسروں کی رہنمائی کرنے کو کی موجود سے گمراہوں کے تقریر میں اگر نہیں شامل میں درد دل تقریر میں درد دل سدنا کے ساتھ بھی وہ سدا ہوں سد کے ساتھ تقریر ایک تقریر ہو جائیں لیکن جب تک کوئی خود سے خود کی گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا اللہ کے راستے کا غم نہیں اٹھاتا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم نہیں اس کی تقریر میں درد پیدا نہیں ہوتا اور اثر پیدا نہیں ہوتا تقریر میں اگر نہیں شامل ہے دل سدہ صدا کے ساتھ صدا کے ساتھ را ری نہ ہو سکے یعنی اللہ کے راستے میں جو مٹے نہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم ہم جو چل رہے ہیں اپنی آپ سے وہ زیادہ بہتر ہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو کوئی کچھ نہیں ہے اب تو زمانہ بدل گیا ایسے ہی ایسے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اپنی رائے کو اہمیت دی اپنی رائے پر چلے تو وہ رائے میں آپ جو پانی نہ ہو سکے کہلا کہ باخودا بھی وہ با خدا نہ وہ با خدا نہیں اللہ والے بن نہیں سکے کیونکہ راستہ یہی ہے کہ جب تک کسی اللہ والے کی غلامی میں بنا نہ ہوا جائے اس وقت تک اللہ اللہ تعالیٰ نہیں با خدا نہیں اللہ والا نہیں ہوتا عارف نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے رائے وفا میں آم جو پانی نہ ہو سکے رائے وفا میں آم جو پانی نہ ہو سکے کہلا کے با خدا بھی وہ با کہلا کے با خدا بھی نہ ہو با خدا باپے کہ با خدا بھی نہ با خدا ہوئے ان پاپ زندگی کے جون پر کتا ہوئے شمسو کمر بھی سامنے ان کے سدا ہوئے جنوں کی سوبتیں افطر چنیں اہلے جنوں کی صحبت افترج میں ملی پہلے سیرد کو دیکھا کے ان خدا ہوگئے اہل فرد کو دیکھا کے ان پر خدا گے اہل جنوں اہل جنو, جنو کون لوگ ہیں اہل جنوں وہ لوگ ہیں جو ہر ہر معاملے میں چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو کہ نہیں ہے کہ وہ دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں جنون ہی پاگل ہو جاتے ہیں پاگل تو غیر اللہ پر مرنے والے ہوتے ہیں اللہ والد اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک دیوانہ پن اور جنون اس بات کا ہوتا ہے کہ دین کا کام ہو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کی رضا دیکھتے ہیں اگر اس کام میں اللہ کی ناراضگی ہو تو کتنے ہی فائدے کا کام ہو چاہے کتنا پیسہ مال و دولت آ رہا ہو وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں اور اللہ, اللہ کو راضی رکھنے کا جو کام اپنے اختیار میں ہوتا ہے اپنی جان لگا کر اس کو پورا کرتے ہیں صحبت جنوں کی صحبتیں ملی اے جنوں کی ہی دی اے کو ان پر ہوئے سرج کو دیکھتا ہوئے ان پاک زندگی کے جو پرفا ہوئے شم کو کمر بھی سامنے ان کے بدا ہوئے جو ایک بات بن جانا تھی اور یہ کہا تھا کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے لیکن اس کا وہ وقت تو جب گناہ میں گزر گیا یعنی تاش میں نہیں گزرا تو وہ نقصان تو اس کا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اگر کوئی شرط اس قرضے کی توبہ کر لے اور اتنا روئے کہ زمین و آسمان کو ہلا دے اور اللہ کا عرش آدم ہل جاتا ہے جب بندہ گناہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے سیاحت کو حسنات سے بھی مبدل فرما دیتے ہیں اس کے جو گزشتہ ماضی کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی جگہ نیکییں بھی لکھ دیتے ہیں یہ, یہ پابندی ہی نہیں ہے کہ اس نے گناہ کر لیا اور ہمیشہ کے لیے نقصان میں بلکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے مالک بھی ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں اور اگر, اگر کسی کو چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ماضی کے گناؤ خود کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں اور یعنی کہ اس کا جو خسارہ ہو گیا اللہ اللہ سے غفلت میں اس کو اس خسارے کو اللہ تعالیٰ فائدے سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں بنکی اللہ تعالیٰ اس درجے کی قوا ہو تو اس کے پورے ماضی کا اللہ تعالیٰ خسارہ ہے وہ نقے سے تبدیل کروا سکتی ہے یہ نہیں یہ نہیں ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ نقصان نقصان ہی رہا اس کو نہیں اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کو اور فائدے سے تبدیل کر سکتے ہیں اس کی جو غفلت ہے اس کو داعت سے شمار کر سکتے ہیں داعتوں میں شمار ہو جائے گی اس کے ماضی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بالکل مٹا دیں گے حتٰ کے فرشتوں سے اور زمین سے اور آزاد جوارے سے جو پرانے پاک میں ہیں کہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن کی اس نے گلام کیا تھا گواہوں کو اللہ تعالیٰ گلا بھی دیں گے حتٰ کہ صحیفے جس میں ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں اعمال نامے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیں گے کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس شخص نے یہ گنام کیا ہوگا اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی ستارے بھی فرماتے ہیں اور ان کے خراب ماضی کو تعبناتی میں تبدیل فرما دیتے ہیں تعبنات بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت اور کیا دندہ اللہ سے توبہ اور استعفال کرنا نہ چھوڑے اور ہمت کر کے گناہوں کو چھوڑے اور ہمت کے کو استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی اس کو استعمال کرنے میں ہم لوگ کمزوری نہ کریں کیونکہ مولانا دومی نے فرمایا شیر کے اندر لیکن حضرت کا ہمارے مضمون یہی ہے نے فرمایا کہ توبہ کے سہارے گناہ کی حالت میں توفیع سے توبہ آسمان سے نازل ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کریں اور توبہ نہ کر سکیں اول سے یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے ہمارا وقت کب آ تو گناہ کی حالت میں وقت آئے گا خدا نہ فادقہ تو گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے اور دوسرے یہ کہ معلوم نہیں کہ گناہ کے بعد ہمیں توبہ کی توفیعت ہوگی کہ نہیں اس لیے گناہ توبہ کے سہارے اور گناہ کرنا سب سے باپت ہے اور بے وفائی ہے اور بے زہرتی ہے کہ ہم گنا پہلے اللہ کو ناراض کریں پھر ماں مانگ لیے ایسا نہیں حضرت نے بننایا کبھی گناہ کرنا اور ہے گٹر میں گر جانا اور ہے اور اپنے آپ کو گرانا اور ہے ایک آدمی چاند کے گیا ہے اور ایک آدمی کا غلط غلطی سے گر گیا تو اس میں پس ہے تو گروہ مک گندگی میں گروہ مت اور گن گر گئے نکل گئے تو اس کے لیے توبہ کا سہارا ہے توبہ سے پھر واپس اللہ سے وہی تعلق جوڑ جاتا ہے اور اس میں طرف سے بھی نصیب ہو جاتی ہے اور جو گناہ کیا اس کو اس کی معافی بھی مل جاتی ہے اور اگر خوب اعلیٰ درجے کی توبہ نصیب ہو جائے تو وہی گناہ جو کیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سب اس کی تلافی فرما دیتے ہیں اس کی جگہ نکتے لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں فرمایا بلائی کل بل دل اللہ اور سیاحتی حسن اور اللہ تعالیٰ کے سب ہے کو سب کو دیا تھا کہ سیاحت کو حسنات سے اللہ تعالیٰ بدل دے نیکیوں سے بدل دے گناہ کی جگہ نیکیاں اور اس سے متعلق حدیث پاک بھی ہے اس کا مقوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادل لوگوں کو بلائیں گے اور رحمت اللہ کی جوش میں آئے گی اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے جتنے گناہ ہیں سب کو نیچیوں سے اس کے بدلے میں سب اس کو نیکیاں دے دوں تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے گناہوں کے بدلے مجھے نیکیاں مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سر سے کہے گا کہ یاز باغ کے کہے گا کہ اللہ میرے گنا گناہ گناہ فناہ اور یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ عصل کی مسکر آتی ہے اللہ کی رحمت ایسی ایسی بھی ہے لیکن اس کے سہارے میں گناہ کرنا یہ حمافت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے ان کو دو گنا کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ انفاد کرنا میں سی کھول لیتا ہوں مضمون وہی آ جاتا ہے جیس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں الحم الراہین کی عصمت شان کے عجیب ہار خانہ نخا فرمارے کے مخلوق میں چونکہ تاثر و امتحال ہے یعنی اثر ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی آدمی برا کرتا ہے دل بے اثر آ جاتا ہے اس لیے اس پر جب اس کی کسی صفت کا طلبہ ہو جاتا ہے تو دوسری صفت میں منتقل ہونے میں دیر لگتی ہے جیسے کسی پر غصہ چڑھ گیا تو اب رحم و کرم کی صفت میں منتقل ہونے میں اس صاحب غذب کو کچھ تاخیر ہوگی کچھ وقت لگے گا کیونکہ خون گرم ہو گیا گدن کی رگیں پھول گئی آنکھیں سرخ ہو گئی تو آج صفت سزب سے صفت آنکھ یعنی معاف کرنے والی صفت میں آنے میں کچھ دیر لگے گی یعنی یہ اولیاء اللہ کا کام ہے وہ سب کسی کو بھی آ سکتا ہے لیکن وہ ضبط کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تاخیر ہوتی ہے کچھ نہ کچھ دیر لگتی ہے اس کو ضبط کرنے میں لیکن اللہ تعالی کی شان سن لو کہ جس لمحہ اور جس سیکنڈ میں اگر اللہ تعالیٰ غضب اور اظہار قدرت کا ارادہ کر لیں تو اسی لمحے اور سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اظہار قدرتِ عذاب کو اظہار قلم و آسمنے منتقل کرنے پر قادر ہیں یعنی اسی وقت اللہ تعالیٰ رحمت حاضر کرنے پر بھی قادر ہیں ان کی صفت غضب اور انتقام کو صفت آپ و کرم میں تبدیل ہونے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دات اکثر اور امتیاز سے پاک ہے ہم گنا کرتے ہیں تو غذل تو نازل ہوتا ہے لیکن غصہ اللہ تعالیٰ کا فوراً دے تو میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے وہ پائل تو ہے منفائل نہیں ہو سکتا یعنی وہ اثر ڈال سکتا ہے خود اثر کسی کا اس پر نہیں ہو سکتا وہ موثر ہے متاثر نہیں متاثر نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر ہمارا بیوہ پار کر دیا کہ میرا امت ہی اگر یہ دعا پڑھ لے تو حق تعلیٰ صفت تعزیت یعنی آزاد کی صفت اور صفت غضب سیکنڈوں میں نہیں اس سے بھی زیادہ جلدی اور تیزی سے صفت حقوق کرم میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ سیکنڈ ہمارا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سیکنڈ سے بھی بے نیاز ہے وہ سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز کام کر سکتے ہیں جس کا احاطہ آزاد و شمار نہیں کر سکتے بس آپ آزاد دینے کی قدرت کو آزاد نہ دینے کی قدرت میں تقسیم کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیجیے دعا ہے مجھے مضمون بھی ہے وہ ان شاء اللہ تبھی رہ چونکہ تھے اس لیے میں اس کو بعد میں پڑھ کر سنا دوں گا یہ دعا ہے اللہ مل تو کبھی عادم پلاب تو اس کی تفصیل میں حضرت ساری بات فرما اے اللہ مجھ سے معاوضہ نہ فرمائیے کیونکہ آپ میرے سب حال جانتے ہیں اور آپ مجھے آزاد نہ دیجیے کیونکہ آپ مجھ پر پوری قدرت رکھتے ہیں اس کے ذہن میں اگر کی تشکیل فرما لیں ان بعد میں اس کو پورا رب کے ساتھ پڑھ کر سنا دوں گا دینے کی قدرت کو آزاد نہ دینے کی قدرت میں تبدیل کر کے ہمارا بیڑا بات کر دیجیے اور یہ ہم آپ سے بہت سے رابطہ مانتے ہیں کیا آپ مولانحمت رحمت عالمین ہیں اور اس نبی رحمت کی یہ شان ہے جنہوں نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف فرما دیا تو آپ کی شان رحمت الرعظین کا کیا عالم ہوگا بس اپنی رحمت کے سبقے میں آپ اپنے غذب اور عذاب دینے کی قدرت کو عذاب نہ دینے کی قدرت میں تبدیل فرما دیجئے کیونکہ جتنی قدرت عذاب دینے کی آپ کو ہے اتنی ہی قدرت عذاب نہ دینے کی بھی ہے دونوں میں ذرا بھی فرق نہیں ہو سکتا بلکہ ایک بات مزید یہ ہے کہ عذاب دینے کی جتنی قدرت آپ کو ہے عذاب نہ دینے کی قدرت باوجہ رحم و کرم اس سے بھی زیادہ ہے آپ کی رحمت آپ کے غضب سے زیادہ ہے یہ ادائے جب زبان نبوت اختر پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادائے فالگی ابل کامل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اختر پیش کر رہا ہے جس سے بڑا کوئی کامل بندہ نہیں ہے سرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور غذل کی صفت میں دور ہوئی مسارفہ ہوا تو حدیث قدسی خود سی ہے سلقت رحمتی غذبی ببو فلحش اللہ کی صفت رحمت غذل سے آگے بڑھ گئی جس سے بندوں کا بیڑا پار ہو گیا اس لیے اسی لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ولا تو ہےگ اور ہمیں آپ آزاد نہ دیجیے بین نہ کیونکہ آپ کو تو ہم پر پوری قدرت ہے ہم تو آپ کے تحت قدرت ہیں جو چاہے آپ آم ہمیں کر دیں کتا بنا دیں سور بنا دیں زمین پھاڑ کر نسا دیں آزاد کی جتنی قسمیں ساری امتوں پر آئی ہیں آپ سب کی سب اجتماعی طور پر اس گناہ دار پر نازل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن آپ ہم کو آزاد دینے کی تمام قدرتوں میں قدرتوں میں سے ایک قدرت کا بھی ضرور نہ کیجیے آزاد دینے کی کتنی قدرت آپ کو حاصل ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی ناصل نہ کیجیے بلکہ آزاد نہ دینے والی قدرت آپ کو ہے اس میں سے ایک ذرہ ایک آشائیا ظاہر نہ ہونے دیجیے بلکہ آزاد نہ دینے والی قدرت میں ایک ذرہ نہ چھوڑیے آپ سوچو تو صحیح کیا یہ ہفتہ کا کرم اور علم عجیم نہیں ہے کہ آزاد دینے کی جو قدرت آپ کو ہے اس میں سے ایک ذرا ایک آشاریہ ظاہر نہ ہونے دیجئے جی اور آزاد نہ دینے کی جو قدرت ہے وہ سب کی سب ہم پر ڈال دیجیے کیا مطلب کہ غضب کا سارا ظہور ختم اور ساری رحمت ہم پر تمام کر دیجئے جی. بحر رحمت ذخار غیر محدود کو ہم پر گنجے دیجیے بحر رحمت ذخارے میں غیر محدود یعنی بہت بڑا ذخیرہ رحمت کا بہت بڑا سمندر جو غیر محدود بھی ہے اس کو ہم پر اٹھیل دیجیے اپنی رحمت کی بارش فرما دیجیے کیا آپ کی رحمت کا تماشا دیکھ کر ساری دنیا حیرت زدہ ہو جائے کہ ارے اس کو تو ہم بالکل معمولی سمجھتے تھے کہ کیا سے کیا ہوا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کی تعریف بدلتا ہے تو سارا عالم حیرت زدہ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تاریخ تاریخ ذلت کو بدلتا ہے اور عزت کی تعریف دیتا ہے تو سارے معاذین عالم اور معاذین کائنات انگشت بدندہ خواص باغ اور حیران اور ششتر رہ جاتے ہیں بس اب لغت ختم دنیائے لغت سرنگوں ہے اللہ اللہ ہے ہماری کوئی لغت ان کے کمالات کی تعبیر و تفسیر کرنے سے فاتح ہے اب دنیائے لغت سرنگوں اور عاجز ہے اس لیے بس گرطن کا انیس والسلام ایسے موقع پر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے یاد میں خاموش ہوتا ہوں اور اللہ کے سبت اکثر اپنے کو بھی کرتا ہے اور آپ سب کو بھی اللہ کے سب کر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب پر اپنی خاص نوازش ہیں آمین تعمیر یہ کل کوئی مضمون مظم پڑے گی اللہ تعالیٰ قبول اور اس کی کراوت ہے کہ جو, جو مضمون دل میں آیا تھا اس سے تربیت میں کہیں جھاٹ کے تو کھولتا نہیں کتاب جی کھولتا ہوں مضامین ہی مضامین وہ میں دیکھ لیتا ہوں لیکن یہ بات میں, میں نے کہہ دی تھی اس سے مجھے ہوا کہ تو چیف بات نہیں ہے کہ وہ نا خطارہ ہو گیا تو وہ خطارے ہی میں رہے گا نہیں اللہ تعالیٰ اس کے خطارے کو فائدے سے تبدیل کروا سکتے ہیں اللہ سے مانگے روئے گڑ گر گڑائے اس توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے ماضی خراب ماضی کو دعو دار ماضی کو تعبنات بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے زمان و مکان بھی کوئی چیز نہیں گواہ بھی کوئی چیز نہیں سب سب چیز قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے اور اسی سے تبدیل مضمون کی وہی مضمون مل گیا اللہ تعالیٰ کے رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہیں اتنا ہی قدرت اللہ کو نہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ کسی سے ہم ہم لوگوں کے اندر تو ہوتا ہے کہ کسی سے برائی پیدا ہو گئی دل میں تو بعضوخات نہیں, ہو, نہیں ہوتا اگرچہ اس کے ساتھ معاملہ تو صحیح کر لیتے ہیں لیکن دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے کتنا بھی سخت گناگار ہو کتنا نافرمان ہو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہو لیکن توبہ کرتے ہی سیکنڈوں کے اندر اس پر رحمت کی بارش فرما دیتے ہیں اور اس کے خراب ماضی کو اچھائی سے تبدیل فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے بہت اچھا بدمگار کر کے حساب سے براندی ہوگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے فرمائیں اور حضرت کی دعائیں ہم سب کو لینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ